السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے ہستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار خوش خوش ساتھیوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں عرب ملک سے ایک کہانی کسی عربی ملک ہی کی ہوگی عرب ممالک بہت زیادہ ہیں نقشے پہ دیکھیے گا ہم جو آج کہانی لائے ہیں اس کا عنوان ہے ایک ہی تو پھول ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے لیے کیا ہے محمد فضیل فاروق نے خزاں رخصت ہوئی تو بہار نے ایک بار پھر اٹکھیلیاں شروع کر دی جنگل پھر سے ہرا بھرا ہو گیا درختوں کے پتے سر آنے لگے اور کیاریوں میں رنگ برنگے پھول کھل اٹھے شاہر جنگل کے دربار میں آج ایک ہنگامی اجلاس جاری تھا جس میں اس کے خاص وزیر اور مشیر موجود تھے بادشاہ نے الو کی طرف سوالیہ نگاہ ڈالتے پوچھا ہاں بھائی میاں آخر کیوں جنگل میں سو کا سما ہے سب اداس ہے اللو ادب سے بولا بادشاہ سلامت آپ کو تو پتہ ہے جنگل کے سارے جانور شہد کے کتنے دیوانے ہیں اور اسی شہد کے لیے وہ سال بھر بہار کے موسم کا انتظار کرتے ہیں تاکہ پھول کھلے اور شہد بننا شروع ہو اب ہوا یہ ہے کہ ایک صبح جب سارے جانور اپنا اپنا باد بار اٹھائے شہد کی مکھی کے گھر پہنچے تو مکھیوں نے یہ بری خبر سنائی کہ آج شہد نہیں ہے سارے جانور منہ لٹکا کر چلتے بنے مگر اگلے دن پھر اسی بری خبر نے ان کا منہ چڑایا یہی روز کا معمول بن گیا ہے آج پورا مہینہ گزر گیا ہے مگر کسی کو شہد نہیں مل پا رہا اب سبھی ہی اداس ہیں کہ باہر تیزی سے گزر رہی ہے اور وہ شہد سے محروم ہیں الو نے تفصیل سے سارا معاملہ بتایا یہ hmm. hmm. تو بڑا عجیب مسئلہ ہے واقعی مجھے بھی مہینے پر سے شہد نہیں ملا مگر سوال یہ ہے کہ آخر شہد جا کہاں رہا ہے کیا پھولوں میں اب شہد نہیں رہا؟ بادشاہ نے پوچھا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں اب کی بار لومڑی بولی او ضرور بھی لومڑی تم تو ہماری خاص مشیرہ ہو آلی جاہ مجھے تو لگتا ہے ہمارے جنگل کی مکھیاں بہت سست ہیں یہ ادھر سے ادھر مٹر گشتیاں تو کرتی ہیں مگر جو کام کرنے کا ہے وہ نہیں کرتی لومڑی اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئی اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ کہتا تیندوا جو بادشاہ کا خاص وزیر تھا بولا بادشاہ سلامت میرے خیال میں ہمیں رانی مکھی کو بلا کر ذرا اس کی بات بھی سن لینی چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ دوسری طرف کی بات سنے بغیر کسی پر الزام تراشی کرنا اچھی بات ہے بادشاہ کو اس کی یہ بات بہت پسند آئی اس نے فوراً اپنے الچی مٹھو کو رانی مکھی کی طرف دوڑایا تھوڑی ہی دیر میں رانی اپنے روب اور دبدبے کے ساتھ دربار میں داخل ہوئی اس کے دائیں اور بائیں دو بڑی بڑی مکھیاں موجود تھیں جو اس کی حفاظت کرنے کے لیے معمور تھیں ملک کا محترمہ آپ کے متعلقات ایک شکایت آئی ہے بادشاہ نے حتی اپنا لہجہ روبدار بنایا اور کیا میں جان سکتی ہوں کہ وہ الزام کیا ہے رانی نے اپنے شہد کی طرح میٹھے لہجے میں پوچھا یہی کہ آج کل مکھیاں اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہی اس لیے مہینے بھر سے جانوروں کو شہد نہیں مل پا رہا بادشاہ کی بات سن کر رانی سنجیدہ لہجے میں بولی بادشاہ سلامت یہ محض ایک الزام ہے بات کچھ یوں ہے کہ جنگل میں سے پھول غائب ہو گئے ہیں ہماری کارکونیں ہر روز شہد کی تلاش میں جاتی ہیں مگر انہیں پورے جنگل میں کوئی پھول نہیں ملتا ہم خود اس بارے پریشان ہیں کہ جنگل سے پھول کہاں غائب ہو گئے ہیں یہ جنگل کے پھول کون چرا رہا ہوگا بادشاہ نے کہا تو دربار میں خاموشی چھا گئی میاں الو کیا تم پھول چوروں کا پتہ لگا سکتے ہو بادشاہ نے پوچھا جی ہاں بادشاہ سلامت آپ بس مجھے دو ہفتے کا وقت دے دیجئے الو نے ادب سے کہا ٹھیک ہے تمہیں دو ہفتے کا وقت دیا جاتا ہے بادشاہ نے کہا اور مجلس برخاست کر دی الو دربار سے نکل کر جنگل کی صاف ستھری فضاؤں میں اڑتا ہوا چکر لگانے لگا وہ کوئی ترکیب سوچ رہا تھا جس سے چور کو پکڑا جا سکے اڑتے اڑتے وہ جنگ کی کیاریوں والے مشرقی سے کی طرف نکل آیا واقعی پورے میدان میں بس اکہ دکہ پھول ہی دکھ رہے تھے جو شاید آج صبح ہی کھلے تھے ابھی الو وہیں پر اڑ رہا تھا کہ اسے ایک طرف سے لومڑی آتی دکھائی دی شاید وہ بھی دربار سے سیدھی یہیں چلی آئی تھی لومڑی پھول کی طرف بڑھ رہی تھی الو نے دلچسپی سے اسے دیکھا اس نے دیکھا کہ لومڑی قریب جا کر پھول توڑنے والی ہے وہ تیر کی طرح اڑتا ہوا اس کے قریب آیا اور پوچھا یہ کیا کر رہی ہو اپنے گھر کے لیے پھول لے جا رہی ہوں لومڑی نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا ٹھیک ہے اگر تم یہ پھول توڑو گی تو تمہیں تمہارے حصے کا شہد نہیں ملے گا الو نے کہا یہ کس نے کہا ایک پھول سے کیا فقر پڑ جائے گا لومڑی نے غصے سے کہا اب بھائی یہی نیا ہے قانون ہے بادشاہ نے مجھے پھول چوروں کو پکڑنے کا کہا ہے اور اب سے پھولوں کی نگرانی بھی مجھے سونپی ہے اب تمہاری مرضی ہے پھول لے جاؤ یا جب شہد تیار ہوگا تو شہد لے جانا الو نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا لومڑی جھلا کر وہاں سے چلی گئی الو وہیں قریب کے ایک پیڑ پر بیٹھ گیا اب تھوڑی دیر بعد وہاں بھالو آیا اور پھول توڑنے ہی لگا تھا کہ الو نے جا کر اسے بھی وہی بات کہی تو وہ بھی پھول توڑے بنا چلا گیا پھر ایک ایک کر کے بلی ہرن گدھا ہاتھی اور زرافہ جو کوئی بھی پھول توڑنے آتا الو اس سے بھی یہی کہتا تھوڑے ہی دنوں میں مشرقی کیاری پھولوں سے بھر گئی اب الو نے باقی پھولوں والی جگہوں پر بھی باری باری ڈیرے ڈالے اور وہاں سے بھی جانوروں کو پھول توڑنے سے روکا ایک ہفتے کے اندر اندر پھر سے پھولوں کی بہار لوٹائی اور سب کو شہد بھی ملنے لگا دو ہفتے مکمل ہوئے تو پھر سے درپار لگا شاہ جنگل الو کی کارکردگی سے بڑا خوش تھا اس نے الو سے تحسین آمیز لہجے میں کہا بھائی میاں الو تم نے تو کمال کر دیا ایک ہفتے سے ہمارے ناشتے میں اتنا شہد ہوتا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا اب ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ پھول چور تھا کون باقی سارے جانور بھی اسے غور سے دیکھ رہے تھے الو کہنے لگا بادشاہ سلامت دراصل چور ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا بلکہ چور ایک ایسی سوچ تھی جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی تھی کیا مطلب دربار میں کئی آوازیں ابری مطلب یہ کہ ہر جانور یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر وہ صرف ایک پھول توڑ لے گا تو کیا فخر پڑ جائے گا زیادہ سے زیادہ ایک پھول ہی کم ہوگا اور یوں جنگل کے سارے پھول غائب ہو رہے تھے الو نے تمام جانوروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دربار میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں گونجنے لگی اور پھر الو نے انہیں شروع سے آخر تک ساری تفصیل سنائی تفصیل سن کر بادشاہ کہنے لگا ام, واقعی میں الو یہ تو ایسی سوچ ہے کہ اس طرف تو کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا میں خود کسی کو بھیج کر روزانہ ایک پھول منگوایا کرتا تھا اگر اسی طرح ہر شخص یہ سوچ کر ایک پھول توڑتا رہتا کہ ایک ہی تو پھول ہے تو ہم ہمیشہ شہد سے محروم ہی ہو کر رہ جاتے है, है, لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے اب کی بار تیندوے نے کہا تو سب ہاں کے انداز میں گردن ہلانے لگے اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم مجھے یقین ہے کہ کہانی زبانی کے پیارے پیارے ساتھ اس بات کو جانتے ہوں گے ایک پھول بھی نہیں توڑتے ہوں گے اور سارے اچھے اچھے کام کرتے ہوں گے کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ اللہ حافظ